آلک و یا نور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں تو دعوت اسلامی اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف مقامات پر ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں ہم بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے پیزان مدینہ میں ہونے والا سنتوں بھرا اجتماع دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے الحمد للہ اسلاد والسلام علی کا یار رسول اللہ شابی کا الله اللہ والسلام کا یا نبی اللہ آلک یا نور میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو سرکار مدینہ سلطان با قدینہ فرار قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی تعلیل کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا نیز اپنے رب ازبجل سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ میرے <محلیت> میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم خوب خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کیا کریں ہم فالتو باتیں کرتے رہیں گے فالتو باتوں کا کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اگر ایسی باتیں کریں گے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے بلکہ بعض اوقات تو انسان اس قدر باتیں ایسی کرتا ہے کہ وہ گناہ میں شمار ہوتی ہے اور ان تمام باتوں کا قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا کیسے دیں گے حساب کہ علماء کرام فرماتے ہیں بندہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے یہ سب سے بہتر ہے اپنی زبان سے تلاوت قرآن پاک کرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے سبحان اللہ الحمدللہ للہ اللہ و اکبر کی تسبیح پڑتا رہے جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو کہ جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگا دیا گیا تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے پھر اس زبان سے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پر درود پاک پڑیں درود پاک پڑھیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے ایک درود پڑھیں گے اللہ دس رحمتیں اپنی نازل فرمائے گا دس گنا معاف کر دیے جائیں گے دس درجے بلند کر دیے جائیں گے اسی طرح تلاوت قرآن پاک کریں کہ تلاوت کریں گے ہر حرف کے بدلے میں نہیں ملیں گے ہر لفظ کے بدلے میں نہیں الحمدللہ الحمد للہ اور اسی طرح اگر اپنی زبان کو گناہوں میں استعمال کریں گے جھوٹ بولیں گے کسی مسلمان کی غیبت کریں گے برائی کریں گے کسی مسلمان کو اس زبان سے تکلیف پہنچائیں گے برا بھلا کہیں گے جھوٹ بولیں گے کسی کا دل دکھائیں گے تو یاد رکھیں جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے غیبت کرنا یہ گناہ ہے کسی کا دل دکھانا مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو ایک طرف تو بندہ اپنی زبان سے یہ نیکیاں کما سکتا ہے تلاوت کر سکتا ہے دروت و سلام پڑ سکتا ہے ذکر و اسکار کر سکتا ہے اور دوسری طرف اپنی زبان سے یہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جہنم کا حقدار بن سکتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سوچ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اپنی زبان کا ہم اچھا استعمال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان شاء اللہ انشاء اللہ اب ہم غور کریں اپنے اوپر ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم کون ہیں مسلمان قرآن پاک کس کے لیے مسلمان کے لیے ہم مسلمان ہیں مسلمان کے گھر پیدا ہوئے قرآن پاک کس کو پڑھنا ہے ہمیں پڑھنا ہے اب ہم سب اپنے اوپر غور کرتے ہیں کہ روزانہ ہم میں سے کون کتنی دیر قرآن پڑھتا ہے کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے قرآن پڑھنے کا اگر ٹائم ہے تو کیا ہم پڑھتے ہیں صحیح درست صحیح طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے اور اگر جن کو صحیح طریقے سے درست قرآن پڑھنا آتا ہے ان کو مبارک ہو اور جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ غور کریں سوچیں کہ میں مسلمان ہوں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا میں مسلمان ہوں میرے ماں باپ مسلمان ہیں میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا اللہ کا پاک کلام قرآن مجھے نہیں پڑھنا آتا میں دنیاوی پڑھائی پڑھتا ہوں دنیا کے تمام معاملہ سیکھ لیتا ہوں موبائل کو چلانا سیکھ لیتا ہوں کمپیوٹر کو چلانا سیکھ لیتا ہوں گاڑی کو چلانا سیکھ لیتا ہوں نوٹ ٹکا کمانا سیکھ لیتا ہوں کھانا سیکھ لیتا ہوں اللہ کا پاک کلام قرآن مجھے نہیں آتا پڑھنا میں مسلمان ہوں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور جن کو آتا ہے تو کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں روزانہ پابندی سے اور پڑھ کر اس کو سمجھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اگر سمجھ میں آتا ہے تو پھر اور آگے بڑھیے تو کیا قرآن پر میرا عمل ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں کیا میں اس پر عمل کرتا ہوں کیا قرآن پر میرا عمل ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی جب ہم غور کریں گے تو واقعی آج دنیا بھر میں چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے پاکستان ہو اور بھی دیگر ممالک میں جہاں جہاں مسلمان ہیں جہاں جہاں مسلمان ہیں آج بدقسمتی سے مسلمانوں اب وہ حال ہو گیا ہے کہ انہیں دنیا کے تمام باتیں پتہ ہیں اگر نہیں پتا تو اپنے دین کی باتیں نہیں پتا اگر نہیں پتا تو قرآن کے بارے میں نہیں پتا بزو کے بارے میں نہیں پتا غسل کے بارے میں نہیں پتا نماز کے بارے میں نہیں پتا باقی سب چیزیں پتہ ہیں دیکھے ہمارے ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ ان کو نماز کا تلاوت کا عبادت کا کتنا شوق ہوتا تھا آئیے ایک عاشق کے قرآن کی حکایت سنیے انشاءاللہ سنیں گے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک بار ختم قرآن فرماتے تھے آل سبحان اللہ آل حضرت سعیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قرآن پاک کتنے دن میں پڑھتے ہیں؟ ایک دن میں روزانہ روز ڈیلی ایک قرآن پورا پڑھ لیا کرتے تھے تو یہ ایک دن کے اندر یعنی کہ ایک ہفتے میں ایک مہینے میں دو مہینے میں روزانہ ایک قرآن پورا پڑھ لیا کرتے تھے اتنا ان کو قرآن پاک کا شوق تھا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ دن کے وقت روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت فرماتے جس مسجد کے پاس سے گزرتے اس میں دو رک تحیت المسجد ضرور پڑھتے تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی الزبجل میں گریا کیا ہے آل نماز آل اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خصوصی محبت تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے سنیے کہ ان پر کیسا کرم ہوا کیسے خوش نصیب سبحان اللہ چی ان کے انتقال کے بعد دوران تدفین یعنی جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے جن کو ابھی ابھی قبر میں لٹایا تھا اوپر اینٹیں رکھ رہے تھے قبر کو بند کر رہے تھے ایک اینٹ گر گئی اس کو اٹھانے کے لیے جب کوئی اندر جھکا تو یہ دیکھ کر حیران دے گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ <تصفح> رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو آپ کی شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ میرے والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے یا <تصفح> اللہ عز و جل، اگر تو کسی کو وفات کے بعد یعنی انتقال کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمانا <تصفح> منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے سبحان اللہ سنیے اور جھومیے کہ جب لوگ آپ کے مزار شریف کے قریب سے گزرتے تو آپ کے مزار شریف سے آپ کی قبریں انور سے تلاوتیں قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوتی تھی اللہ اوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا اللہ الجل کے اولیاء کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ مشمد علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں قرآن پاک کے عاشق کے بارے میں ہم نے سنا اللہ تعالی اپنے اس آشق کے صدقے ہمیں بھی عاشق قرآن بنا دے اللہ ہمیں بھی تلاوت کا شوق ہو جائے غور کریں کہ آج اخبار تقریباً لوگ پڑھتے ہیں کیا ہوا ملک میں کیا ہوا دنیا میں کیا ہوا شہر میں کیا ہوا بزنس کی خبریں اسپورٹس کی خبریں ایک تعداد پڑھتی ہے سنتی ہے ٹی وی میں دیکھتی ہے مختلف قسم کی بکس عجیب بے بہودہ فوحش لٹریچر بھی پڑھتے ہیں لوگ الٹی سیدھی کہانیاں ناول ڈائجسٹ پڑھتے ہیں ایک شو کے جو پڑھنا جانتے ہیں اردو انگلش بنگلہ جو بھی ہماری زبان ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ریڈنگ کرنے کا پڑھنے کا شوق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ان کا دل کرتا ہم ریڈنگ کریں پڑھیں یہ دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب آپ بتائیں گے جس کو پڑھیں گے اور ثواب ملے گا کوئی ایسی کتاب ہے ہاں ایک کتاب ہے قرآن پاک اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا انشاءاللہ کیا ثواب ملے گا قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العام الجل کا مبارک کلام ہے اس کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے پرانے پاک کا ایک شرف پڑھنے پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے چنانچہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جو شخص کتاب اللہ ازوضل کا ایک حرف پڑے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی میں یہ نہیں کہتا الف لام مین ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے ترمزی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے تلاوت کی توفیق دے دے یا اللہی تلاوت کی توفیق دے دے یا اللہی گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی صلو علی سلش صلی اللہ تعالی علی محمد نبی مقرر نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رودی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرت عیس سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معزم ہے جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا اللہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا اللہی خوب دے دے شوق قرآن کا شرف دے گم بدے خزرا کے سائے میں شہادت کا سلو شدیب صلی اللہ تعالی مشمد حضرت سگنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا سلو شبید اللہ تعالی علی محمد قرآن پاک اگر ہمیں آتا ہے اور اگر ہم کسی کو پڑھائیں قرآن پاک سمجھائیں سکھائیں ایک حدیث شریف میں ہے جس شخص نے کتاب اللہ عز و کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا اللہ تعالی تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا ایک بہت ہی پیاری حکایت سنیے ملفوزاد اعلیٰ حضرت سے ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا حضور تقریب بسم اللہ کی کوئی عمر شرعین مقرر ہے یعنی کسی کو قرآن پاک پڑھانا شروع کرنا ہو اس کی تقریب رسم بسم اللہ کرنی ہوگا اس کے قرآن پاک شروع کروا رہے ہیں تو اس کی کوئی شرع عمر ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ارشاد فرمایا شرانگ کچھ مقرر نہیں ہاں مشائق کرام کے یہاں چار برس چار مہینے چار دن مقرر ہیں یعنی بزرگوں کی طرف سے ہے یہ کوئی شرحن کوئی عمر نہیں لیکن بزرگوں کے قریب یہ تھا کہ اس عمر میں اس کا شروع کروا دینا چاہیے قرآن پاک پھر ایک بہت پیارا واقعہ لکھتے ہیں سنیے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی کو اللہ کیسا نوازتا ہے حضرت خواجہ قطب الحق بختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر چار برس چار مہینے چار دن کی تھی تو تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی لوگ بلائے گئے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے سبحان اللہ اب کیسے یہ اللہ کے ولی کہ ان کی تقریب بسم اللہ میں خوجا غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علی بھی تشریف فرما تھے بسم اللہ پڑھانا چاہیے مگر الہام ہوا کہ ٹھیرو حمید الدین آتا ہے وہ پڑھائے گا ناگور میں قاضی حمید الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو الہام ہوا کہ جلد جا میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا قاضی صاحب فورن تشریف لائے اور آپ سے فرمایا صاحب زیادہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختار کافی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بھی صرف چار سال چار مہینے اور چار دن کے تھے تو انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع سے لے کر یعنی پہلے پارے سے لے کر لگاتار قرآن پاک کے پندرہ پارے ہف سنا دیے حضرت قاضی صاحب اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صاحب زادے آگے اور پڑھیے تو فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کے شکم یعنی پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر ان کو یعنی میری امی جان کو یاد تھے تو وہ مجھے بھی یاد ہو گئے آل <سلام> اللہ الزل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم شبیر صلی اللہ تعالی محمد میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی اللہ تعالی ہمیں بھی عاشق کے قرآن بنا دے تھوڑا سا غور کریں کہ آج ماں باپ یہ دعا کراتے ہیں ماں باپ یہ دعا کراتے ہیں کہ دعا کرو ہماری اولاد نیک بن جائے جب اولاد پیدا نہیں ہوتی اس وقت بھی دعا کراتے ہیں دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے جو بزرگ ہو جاتے ہیں بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں وہ دعا کراتے ہیں دعا کرو میری اولاد نیک بن جائے کراتے ہیں نا اس طرح دعا اولاد نیک بن جائے اولاد نیک بننے کی دعا کرنی چاہیے کرتے رہنا چاہیے کراتے رہنا چاہیے اس کے لیے کوشش کیا کی اولاد کو نیک بنانے کی تمنا رکھنے والے خود کتنی نیکیاں کرتے ہیں. اولاد نیک بن جائے میں بھلے گناہ کرتا رہوں. اولاد نمازی بن جائے میں خود بھلے بے نمازی رہوں دعا کرتے کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے اور خود گناہ کر رہے ہوں تو پھر انسان کے اپنے گناہوں کا اثر اس کے اپنے قلب پہ بھی پڑتا ہے اس کے اپنے گھر بار پہ پڑتا ہے کاروبار پہ پڑتا ہے گناہوں کی نحوس کی وجہ سے علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کا ایمان تک برباد ہو جاتا ہے گناہوں کی ایسی نحوس ہے آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا بختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی ان کی ماں کو پندرہ پارے حفظ وہ ماں قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی تو اس اللہ کے ولی نے وہ پندرہ قرآن پاک کے پارے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے ماں پڑھتی رہتی وہ سنتے رہتے ابھی چار سال یعنی ان کی عمر چار برس چار مہینے چار دن کی ہے ابھی پہلی دفعہ یہ کسی مولانا صاحب کے پاس قاری صاحب کے پاس بیٹھے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے ابھی تو آپ کو کسی بزرگ نے بسم اللہ شریف پڑھائی اور آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے پندرہ پارے پڑ دیے تو حیران ہوئے کہ بیٹا اور پڑھو بولا مجھے اتنے یاد ہیں کیونکہ میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں کو یاد تھے میری ماں قرآن پاک پڑتی رہتی تھی میں نے ماں کے پیٹ میں یہ پندرہ پارے حفظ کر لیے تھے تو نیک ماں کی اولاد نیک بنی اور آج کل اولاد گناہ کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں گنا عام نہیں ہے آج مسلمانوں ہی کی اولاد کہ شراب نہیں پیتی ہے کیا آج مسلمانوں ہی کے بچے گناہ نہیں کرتے کیا آج مسلمانوں ہی کے بچے جوا نہیں کھیلتے بدکاری نہیں کرتے گناہ نہیں کرتے یہ گنا کہاں سے آ گئے یہ مسلمانوں ہی کی لڑکیاں اور عورتیں کیا بے پردہ نہیں گھومتی کیا ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام نہیں ہے کتنے گنا کتنے گنا کہ جو اسلام نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کریں لیکن مسلمان وہ گناہ کرتا ہے دل کھول کے کرتا ہے سرے عام کرتا ہے نہیں ڈرتا کسی سے دیکھیں یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی کہ کس قدر ان کی ماں ان کے باپ نیک ہوا کرتے تھے تو ان کی اولادیں بھی کسی نیک ہوتی تھی حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰوں کے ماں باپ پر قربان کہ کتنا نیک باپ اور کتنی نیک ماں کہ وہ ماں کہ جب ان کی شادی کے بارے میں ہوا تو ان کی والدہ کے والد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے بیری ہے گونگی ہے لنگڑی ہے ایسی لڑکی سے تمہارا نکاح کرایا جائے گا یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ والد صاحب سے کہا گیا انہوں نے منظور کر لیا لیکن جب پہلی رات اپنے دلہن کے پاس گئے تو دیکھا نہ وہ اندھی ہے نہ بیری ہے نہ گونگی ہے نہ لنگڑی ہے تو حیران ہوئے کمرے سے واپس باہر آنے لگے اور باہر آ کے کہا کہ مجھے جو لڑکی بتائی گئی تھی میں نے تو کبھی دیکھی نہیں تھی مجھے بتایا کہ یہ تو اندھی ہے بیری ہے گونگی ہے نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے تو اس کے تو ہاتھ بھی ہے پاؤں بھی ہے اور یہ تو دیکھ بھی سکتی ہے بول بھی سکتی ہے تو میرا نکاح تو کسی اور سے ہو گیا کہا کہ یہی وہ لڑکی جن سے تمہارا نکاح کیا گیا ہے یہی تمہاری دلہن ہے یہ اندھی اس لیے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا یہ زبان سے اور کانوں سے سن اور بول اس لیے لے سکتی کہ آج تک کسی غیر مرد سے اس نے بات نہیں کی اپنے کانوں سے کوئی بے حیائی کی بات نہیں سنی آج تک اپنے پاؤں سے چل کر کسی بے حیائی کی جگہ پر نہیں گئی اپنے ہاتھوں سے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا تو اس لیے ہم نے کہا تھا نا آنکھیں نہ زبان ہے نہ, نہ کان نہ ہاتھ پاؤںے کہ اس نے آج تک اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کیا کیسی پاک ماں اور کیسا دیندار دار باب غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ماں باپ کہ قربان جائیں پھر ان کی اولاد میں تو گوسے پاک ہوتی ہے کیسی پھر ان کی اولادیں ہوتی ہیں اور آج کی ماں کہ جب بچہ کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو بھوک کم ایسی مائیں ہوں گی جو نماز کی پابندی کرتی ہوں ورنہ تکلیف ہے پریشانی ہے نماز پڑھی نہیں جاتی گھر کے کام بہت ہوتے ہیں طبیعت صحیح نہیں رہتی تو بے نمازی ماں کی اولاد کیسی ہوگی سارے دن گانے سنتے ہیں میوزک سنتے ہیں سارے دنوں فلمیں دیکھتے ہیں ناچ دیکھتے ہیں ڈانس دیکھتے ہیں کیا کچھ گناہ کرتے ہیں پھر وہی ماں بے پردہ باہر نکلتی بے پردگی کرنا حرام ہے جب وہ حرام کام کرے گی بے پردگی کرے گی ناچ دیکھے گی گانے سنے گی فلمیں دیکھے گی میوزک سنے گی تو پھر اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی شرابی بنے گی زانی بنے گی جواری بنے گی معاشرے میں ڈکیتیاں کرنے والی بنے گی چوری کرنے والی بنے گی لوگوں کو ستانے والی بنے گی قتل وغیر گری کرنے والی بنے گی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین کاش ہم حقیقی معنوں میں نیک بن جائیں ہم نیک ہوں گے ہماری نکھی کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا باپ شراب پیتا ہوگا بیٹے کو نمازی کیسے بنائے گا باپ بے نمازی ہوگا فجر کے پاس پڑایا رہے گا سوتا رہے گا اور کہے گا میرے اولاد نمازی بن جائے کیسے بنے گی باپ سارا دن فلمیں دیکھتا رہے اور بیٹے کو بولے بیٹا قرآن پڑھ بیٹا کیسے پڑھے گا قرآن مسجد سے اذان کی آواز آتی ہو اور باپ بیٹھا گانے سن رہا ہو موبائل پر میوزک لگایا ہوا ہو یا ٹیپ میں یا وی سی ڈی میں یا ڈی وی ڈی میں یا ٹی وی کے ذریعے یا ٹیپ کے ذریعے گانے سن رہا اور بیٹے کو بولے کہ جا آزان ہو رہی نماز پڑھنے چلا جا کیسے جائے گا وہ کیسے جائے گا خود گناہ کرے برائیاں کرے اور اولاد کو نیکی کی تلقین کرے اولاد کبھی بھی نیک نہیں بنے گی اس سے اللہ چاہے اللہ جس پر کرم فرما دے ورنہ اچھی تربیت کا بہت بڑا اثر ہے گھر پر کوئی بلانے کے लिए آیا کہ بیٹا جاؤ اندر بولو ابا ہے تمہارے والد ابا کو کوئی باہر بلا رہا ہے بچہ اندر آ کے کہتا ہے ابا تم کو باہر کو بلانے آیا ہے بولو اس پہ جا کر بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے بچے کو پریکٹیکلی تربیت کیا دی جا رہی ہے جھوٹ بولنے کی جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے کام اس سے کروائے جا رہے ہیں اللہ کی لانت والے اور کہتے میری اولاد نیک بن جائے اچھی بن جائے کیسے بنے گی تربیت بعض اوقات بچوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو بچہ جب روتا ہوا گھر میں آتا ہے تو بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ تو نے اس کو مارا نہیں تو بھی لگاتا دوست کے تو پٹ کر آ گیا اس سے تو نے اس کو مارا کیوں نہیں تو بھی اس کو مارتا تو گھر میں تربیت کیا دی جا رہی ہے لڑائی جھگڑے گی جب وہ بڑا ہوتا ہے اور جب وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے مار پیٹ کرتا ہے زمانے کا ناسور بن جاتا ہے اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے پھر یہی ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ اس اولاد نہ ہوتی تو اچھا تھا یہ ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا لیکن بچپن میں مار پیٹ کی تربیت کس نے دی ماں باپ نے دی کہ تُو نے کیوں نہیں مارا تو نے اس کو سنائی کیوں نہیں تو بھی اس کو ایک لگا تھا اسی طرح سکولوں میں بچے جاتے ہیں بعض ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچے کی کسی نے پینسل کاپی چھین لی تو بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ تو بھی اس کی کاپی چھین لیتا چھیننا مینس چوری کسی سے زیادتی کرنا بچپن سے اس کو تربیت دی جا رہی ہے کہ تم بھی کسی سے چھین لو کسی کا مال غذب کر لو یہ ایک شخص کو ایک مرتبہ پھانسی کی سزا ہوئی اس کے جرم کی وجہ سے اس کا آخری دن آ گیا اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے والا تھا تو اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ تو اس نے کہا کہ مجھے میری ماں سے ملا دو لوگ بڑے خوشی ہو بڑا سعادت مند بیٹا ہے ابھی مر جائے گا اس کو پھانسی ہو جائے گی تو یہ ماں سے ملے گا یہ بہرحال اس کی ماں کو بلوایا اندر لے گئے ماں سے ملوایا جیسی ماں اس کے قریب پہنچی وہ بیٹا جو ابھی پھانسی کے پندے پر لٹکنے والا تھا اپنی ماں کے اوپر ٹوٹ پڑا اور ماں کو مارنے لگا لوگوں نے پکڑا کہ تیرا دماغ خراب ہوا ہے کہ ابھی تو پھانسی کے پندے پہ لٹک جائے گا مر جائے گا اور ماں جیسی عظیم نعمت پر تو ہاتھ اٹھا رہا ہے ماں کو مار رہا ہے کہا کہ آج میں جس مقام پر پہنچا ہوں آج جس پھانسی کے پندے تک پہنچا ہوں یہ ایسی ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب میں سکول جاتا تھا اور پہلی مرتبہ میری ماں نے میرا بیگ چیک کیا میرے بیگ کے اندر سے کسی اور کی پینسل نکلی تھی پین نکلا تھا تو ماں نے پوچھا بیٹا کس کا ہے تو میں نے کہا ماں کسی اور بچے کا میں نے لے لیا تو ماں مسکرائے چلو بیٹا کوئی بات نہیں تو اس نے پہلی مرتبہ چوری کرنے پر میری حوصلہ افزائی کی مجھے سمجھایا نہیں میری تربیت نہیں کی تو میں سمجھا یہ اچھا کام ہے آہستہ آہستہ آہستہ مجھے چوری کی عادت پڑ گئی پھر گناہوں کی عادت پڑ گئی میں چور اور ڈکیت بن گیا اور گناہ کرتے کرتے برائیاں کرتے کرتے آج اس پھانسی کے پھندے تک پہنچا ہوں تو آج اس پھانسی کے پھندے پر پہنچانے والی میری یہ ماں ہے اس نے میری صحیح تربیت نہیں کی تو میرے وہ سوامی بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں جو باپ ہیں جو گھر کے سربراہ ہیں بڑے ہیں غور کریں کہ ہماری بچوں کی تربیت کیسی کئی والدین کہتے ہیں میں اپنے بچے کو بہت اچھے سکول میں پڑھاتا ہوں میرے بچوں کو, کو کوئی تکلیف نہیں ہے میں بڑا اچھا لباس پہناتا ہوں بہت اچھا کھلاتا ہوں میرے بچوں کو, کو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ نے بہت اچھا کھلا دیا آپ نے بہت اچھا پہنا دیا بہت اچھا پڑھا دیا یہ. یہ دینی تربیت کہاں گئی قرآن کی تعلیم کہاں گئی سنتیں کہاں گئی شریعت کا علم کہاں گیا یہ کون سکھائے گا اس کو یہ کون سکھائے گا تو میرے میٹھی میٹھے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہم پہلے اپنی تربیت کریں خود نیک بنیں ہم نیک ہوں گے تو کسی کو نیک بنا پائیں گے کوئی بہت پیاسا شخص ہمارے پاس آئے اس کو بہت پیاس لگ رہی ہو گرمی تیز ہو پیاس لگ رہی ہو ہم سے پانی مانگے ہمارے پاس پانی نہ ہو ہم بولے بھائی ہم تو خود ہی پیاس ہیں تجھے کیا پانی پلائیں گے میں تو خود پیاس سے بےچین ہوں تو کوئی ہم سے علم دین اور دینی باتیں اسی وقت سیکھے گا جب ہمیں کچھ آتا ہوگا جب ہمیں کچھ نہیں آتا ہوگا ہم کسی کو کیا بتائیں گے بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ مسجد میں بھیج دیتے ہیں جاؤ مولانا صاحب کے پاس جاؤ مسجد میں چلے جاؤ مولانا صاحب سے قرآن پڑھ لو اس کو قرآن پڑھانا مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے جاؤ بیٹا اس نے کتنے پارے پڑھ لیے قرآن کیسا پڑھ رہا ہے جا رہا ہے نہیں جا رہا اسکول کے ٹائم پہ تو ماں باپ اٹھتے ہیں ماں اٹھتی ہے اس کو تیار کرتی ہے بال بناتی ہے اس کو اچھا لباس بناتی ہے اس کو بیگ دیتی ہے باپ یا ماں اس کو اسکول تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اس کا اسکول کا ڈریس ہوتا ہے یونیفارم ہوتا ہے اس کو ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے دنیا کی فانی تعلیم کے لیے اور جب بچہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے پھٹے ہوئے کپڑے پھٹا ہوا سپارہ مسجد کی پھٹی ہوئی ٹوپی ناک بہرائے اور پڑھنے گیا کیا پڑھ کر آیا کب گیا کب آیا کیا پڑھا پتا ہی نہیں ہے کون پوچھے اگر اس تعلیم کی اہمیت ہو تو پوچھیں گے ورنہ پروا ہی نہیں ہے نماز اپنی اولاد کو جب سکھائیں گے جب ہمیں نماز پڑھنا آتی ہوگی نماز کے کتنے فرائض ہیں کتنی شرائط ہیں کتنے واجبات ہیں وضو اپنی اولاد کو جب سکھائیں گے جب ہمیں وضو آتا ہوگا اپنی اولاد کو غسل جب سکھائیں گے جب ہمیں غسل آتا ہوگا ہمیں تو خود ہی نہیں پتا ایک تازہ مسلمانوں کی انہیں خود وزو کرنا نہیں آتا غسل کرنا نہیں آتا نماز نہیں آتی نماز کے فرائض نہیں پتا نماز کے شرائط نہیں پتا نماز کے واجبات نہیں پتا قرآن سے ہی پڑھنا نہیں آتا ہماری زندگی بھی کیا زندگی ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ یہ افزا دعوت اسلامی دنیا بھر میں کام کر رہی ہے کیا ہندوستان کیا پاکستان کیا افغانستان کیا بنگلہ دیش کیا چائنا کیا امریکہ کیا برطانیہ کیا الحمدللہ عرب ممالک دبئی شارجہ ابوظیبی مکہ مدینہ آسٹریلیا ساؤتھ کوریا ساؤتھ افریقہ تنزانیہ کینیا کتنے ملک کتنے ملک الحمدللہ للہ بہتر سے زیادہ ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے الحمد للہ آج اس طرح یہ ڈھاکہ کا فیضان مدینہ ہے ابھی جگہ لیے تھوڑی جگہ ہے بن رہا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بن جائے گا انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا یہ تو دعوت اسلامی الحمد ایک غیر سیاسی تحریک ہے اس میں نا اور نہ کوئی اس میں ٹیررسٹ ہے ٹیررزم ہے نہ کوئی کسی کی مخالفت ہے نہ کسی سے کوئی ناراضگی ہے نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے میں تو دین کا کام کرنا ہے دیکھیں اب یہ قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں سنا اپنی تربیت کے بارے میں سنا نماز کے بارے میں سنا سنتوں کے بارے میں سنا یہی انداز دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا الحمدللہ بلکہ آپ دیکھیں یہ تو الحمد بنگلہ دیش پھر بھی ہمارا ایک اسلامی ملک ہے یہاں دینی رجحان ہے دینی ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، دین سے محمد کرنے والے موجود ہیں وہ ملک کہ جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام وہاں بھی ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ وہاں بھی بن گئے ہیں الحمد للہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت الحمد للہ بارہویں شریف کا اجتماعی میلاد ہوا الحمد اور باروی شریف کے دن جلوس سے ملاد نکلا الحمد تو دعوت اسلامی کا کام دنیا بھر میں ہو رہا ہے یہاں تک کہ امریکہ کا جو شہر ہے نیو یارک آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے ان کے اندر بھی فیضان مدینہ بن چکا ہے الحمدللہ اللہ کا بہت کر ہے دعوت اسلامیہ کا کام بہت پھیل رہا ہے بہت پھیل رہا ہے اس لیے کہ ہمارا تو دنیا بھی مقصد ہے ہی نہیں ہے ہمارا کوئی نہ کوئی کسی ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں نہ کسی کے حکومت کے معاملات میں نہ سیاست کے معاملات میں کوئی ایسا میٹر ہی نہیں ہے الحمد للہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے مسجد آباد کرنی ہے سنت عام کرنی ہے مسلمان جو آج دینی معاملات سے دور ہو گئے انہیں دین کے قریب کرنا ہے سنتوں کے قریب کرنا ہے قرآن کے قریب کرنا ہے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے گناہوں کا خاتمہ کرنا ہے بس ہمارا تو یہی نعرہ ہے کہ دنیا بھر میں تمام مسلمان نیک اور ایک بن جائیں گے برائیاں مسلمانوں سے ختم ہو جائیں گے تو نہ ہی ہمارے کوئی لینگویج پرابلم ہے اب جیسے یہاں بھی بیان کیا غیر بات ہے کہ الحمدللہ قافلے آتے ہیں جاتے ہیں سب کچھ ہے پھر بھی اردو الحمدللہ کافی حد تک بنگلہ دیش میں سمجھی جاتی ہے سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئی جاتی ہے ایسے ایسے ملک قافلے گئے ہیں دعوت اسلامی کے جہاں تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی چائنا بھی دعوت اسلامی کا قافلہ گیا ہے اب چائنا کی زبان تو ہم کو نہیں آتی ہے ان زبان نہیں آتی چینگ چونگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ یہ تو اب یہ بنگلہ چائنا والے نا ہماری زبان سمجھیں نا ہم چائنا والے کی زبان سمجھیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدن قافلہ چائنا بھی پہنچ چکا ہے الحمدللہ <تصح> اب ساؤتھ کوریا میں پتہ نہیں کون سی زبان بولی جاتی ہے وہاں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ تو دعوت اسلامی الحمد کام کر رہی ہے کیونکہ یہ تو اللہ کے دین کا کام ہے یہ اللہ کے دین کا کام ہے عرب شریف سے مکے سے اور مدینے سے جب دین اسلام چلا تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال ظاہری کے بعد جب صحابۂ کرام علیہ اس دین کے پیغام کو لے کر چلے تھے اس وقت کس زبان میں دین تھا عربی میں مکہ اور مدینے سے جب دین چلا تھا تو اس وقت ان کی زبان عربی تھی اگر یہ ہوتا کہ دنیا بھر میں عربی جاننے والے لوگ ہوتے اور سب عربی سمجھ پاتے تو دین پھیلتا ورنہ تو کیسے پھیلتا لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ دین کے بڑھنے کا اور پھیلنے کا تعلق زبان اور لینگویج سے نہیں ہے یہ عمل سے اخلاص سے سے اور اللہ کی رحمت سے ہے یہ تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی آپ کو میں یہی دعوت دے رہا ہوں تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے الحمدللہ اس وقت, بھی اس وقت بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اسی طرح انڈیا ہندوستان سے ہند سے پچھلے دنوں ایک مدنی قافلہ عراق گیا تھا بغداد شریف گوس پاک کی بارغانہ سبحان اللہ اسی طرح الحمدللہ پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ کینیا تنزانیہ یہ الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہو کر آئے آتے رہتے جاتے رہتے ہیں مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں الحمدللہ بلکہ جب ہمارا سفر تھا بنگلہ دیش کے لیے کراچی سے پاکستان سے اس وقت الحمدللہ ہمارے ایک مبلغ دین کی خدمت کے لیے مدنی قافلے میں پتا ہے کہاں جا رہے تھے آپ سنیں گے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کہ مکہت جا رہے تھے وہ الحمدللہ العمدللہ. کہ مک پاک بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جاتے ہیں مدینے جاتے ہیں جدہ جاتے ہیں یہ تو اس سے کیا چلا کہ دعوت اسلامی کو الحمد دنیا بھر میں لوگ چاہتے ہیں دنیا بھر میں دعوت اسلامی سے پیار کرتے ہیں تو ان ہم سب جب دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے دین کا کام کرتے رہیں گے سنتیں عام کرتے رہیں گے تو انشاء ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اللہ تو الحمد للہ مدینہ فیضان مدینہ ہے اور فیضان مدینہ تو پھر امیر علیہ سنت نے اپنے مدنی مراکز کا نام جو فیضان مدینہ رکھا کتنا پیارا نام کہ اس پہ مدینہ کا فیض آتا ہی رہتا ہے آتا ہی رہتا ہے آتا ہی رہتا ہے تو فیضان مدینہ میں سکون نہیں ملے گا تو کہاں سکون ملے گا واقعی لوگ اخبار میں ناولوں میں ڈائجسٹوں میں فلموں میں میوزیکوں میں ادھر ادھر پارک میں گھومنے میں تفریح میں سکون لیتے ہیں لیکن اللہ والوں کو سکون جو ہے وہ مدینے کی یاد میں ملتا ہے تلاوت میں ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں سکون ملتا ہے تو آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں دعوت اسلامی بہت پیاری تحریک ہے بہت اچھی تحریک ہے پر امن تحریک ہے آپ ہر طرح سے اپنا اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ نے زندگی دی ہے تو اپنا وقت یہ اللہ کی راہ میں صرف کریں آپ اپنا وقت بھی دیں اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں الحمدللہ آ, بے شمار مدنی قافلے مختلف شہروں میں گاؤں میں اطراف میں سفر کرتے ہیں تو آپ بھی نیت کریں کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم بارہ ماہ کا سفر ضرور کروں گا انشاءاللہ بارہ ماہ یعنی بارہ مہینے سے مراد ایک سال ایک سال یعنی بارہ ماہ اللہ کی راہ دیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنی ساری زندگی گزر ہی گئی باقی بھی گزر ہی جائے گی یہ تو نیت کر لیں ان شاء اللہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بارہ ماہ کے لیے تو اللہ کے راہ میں ضرور سفر کروں گا انشاءاللہ اور اسی طرح ہر بارہ ماہ میں تیس دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا انشاءاللہ شاء اور ہر تیس دن میں تین دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا ان اسی طرح اب وقت دینے میں ہوتی مشکل ہے وقت کیسے دیں کیسے وقت نکالیں مشکل ہے, مشکل ہے کوئی مشکل نہیں آپ کے کتنے ایسے جاننے والے ہوں گے میرے بھی جاننے والے ہیں جو نوٹ کمانے کے لیے مال کمانے کے لیے ڈالر کمانے کے لیے ریال کمانے کے لیے پونڈ کمانے کے لیے بہت سارے ٹکے جمع کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر بیوی بی بچوں کو چھوڑ کر کسی نہ کسی ملک میں پڑے ہوں گے کسی کو ایک سال ہو گیا کسی کو دو سال ہو گئے کسی کو پانچ سال ہو گئے کسی کو دس سال ہو گئے گھر بار بیوی بی بچوں سے سب دور کس لیے مال کے لیے پیسوں کے لیے ٹکوں کے لیے سب دور, سب قربانی اٹھا لیتے ہیں اور جب بات کریں گے اللہ کے دین کے لیے بولے ٹائم نہیں ہے اللہ کے دن کے لیے وقت نکالیں ٹائم نہیں ہے مال کے لیے بہت ٹائم ہے مال کے لیے بہت وقت ہے ہمارے پاس اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ایسا نہیں انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے بھی ہم وقت نکالیں گے انشاءاللہ اور اللہ کے دین کے لئے وقت نہیں نکالیں گے صرف دنیا کے لیے وقت نکالیں گے دنیا ہے کب تک مر جائیں گے انکری چلے جائیں گے قبروں میں پھر پھر دنیا کس کے ہاتھ آنی ہے پیچھے جو وارث وہ لڑیں گے یہ میرا اور یہ تیرا دنیا ہے کس کی کس کے ہاتھ میں آئی ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی ہے دنیا کسی کی بھی نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں یہ کام آئے گا اپنا پیسہ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں باقی سب پڑا رہ جائے گا اور آزمائش ہی ازمائش ہے دنیا کا مال آزمائش ہے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دنیا کا جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ اتنا ٹینشن زیادہ اتنی پریشانی زیادہ اور نیکیاں جتنی زیادہ اتنا سکون زیادہ دنیا میں بھی سکون آخرت میں بھی سکون انشاءاللہ تو ہم نیکیاں کریں گے خوب دین کا کام کریں گے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے ان اور نیک بننے کے لیے مدنی انعامات پر بھی عمل کریں گے ان کہ اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر اور اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ مدنی انعامات یا امیرسنت عطا فرمائے تو روزانہ خوب مدنی کام کریں اور خوب مدنی نامات پر عمل کریں تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے آمین بجاین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسل و وس سلم یا رسول اللہ اصول تو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آپوں کا رخ بدل دے اور بلائے ان سے یار رسول اللہ بیر چاہ والوں کی ہے یار رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول تیرے چاہنے والوں کی خیر آپ کا رخ بدل دے آپ کا رخ بدل دے اور بلائی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر